بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی اذا يستوفون جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں ادوں أَوْ اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں ألا يظن أنهم مبعوثون ليوم عَظِيمٍ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کتاب فار لفی سجین ہر گز ایسا نہیں چاہیے یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے او مدم سجین اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے اتم وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے يومئذ اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی الذين يكذبون بيوم الدين جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں وما يكذب به الا كل معتدين اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو۔ اذا تتلى عليه نا قال اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہو کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں چل کون الا کلو میں ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے يومئذ ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے تم میں ان لسال پھر ان کو دو زخم داخل ہونا پڑے گا تم میں کو تم بھی تو پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے بل اب ریلفی علی خبردار نیک لوگوں کا اعمال نامہ ال میں ہے او میں راکلی اور تمہیں کیا معلوم کہ الین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے کتاب وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے یشد مکرب جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں انارفین <سؤال> یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے آرو آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے تعریف جو ہی ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے کم انہیں ایسی خالی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی مسک وفی ذالک اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے تسنیم اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا آئی نئی یشوبی ہل جو ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پیئیں گے انجام جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے وہ ادو یوام اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے لو الا <لَضَالُون> اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں وما حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے لو مور <مُرُون> آرام دے نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے بلکہ نسالو <يَفْعَلُون> کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے